اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے عورتیں بنائے اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسی پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روز چھوٹی دی تو کیا جھوٹی بات پر یقلاتے ہین اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں